سانبلام رب, رب اللہ محمد, آل سیدنا محمد وبارک وسلم الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو اللہ کے حکم ماننے کا اقرار کر چکے ہو کلمہ پڑ چکے ہو تو وہ اللہ تو وطن تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو جو کام بھی انسان اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو بنا کر کے نقصانات بھی ہیں اور نقصان کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے پہلی سزا یہ ملتی ہے دنیا میں اتحاد سے ماہی کرنے کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا سلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا تجربے نہیں اٹھا جاتا تہجد پڑھی نہیں جاتی نیکی کے کام سے دل انسان کا دل بے چین ہوتا ہے مال دولت ہے عہدہ ہے مگر دل بے چین ہے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں پیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں من پسند کی زندگی ہے مگر دل بے چین ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں ایئر کنڈیشن کے اندر رضائیاں لے کے سوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں نیند نہیں آتی پریشانی ختم نہیں ہوتی اور کئی لوگوں کو تو پریشانی کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں کہ ظاہری ہر چیز ٹھیک ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کو یاد کرنا چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے دل کا سکون چلا جاتا ہے پھر ایک تیسرا وبال گناہوں کا کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں سب مرد سب عورتیں ہیں عورتیں بھی جاب کرتی ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے نہ صحت میں برکت نہ مال میں برکت نہ کاموں میں برکت نہ وقت میں برکت برکت ہوتی نہیں تو یہ بے برکتی گناہوں کا بپال ہوتا ہے پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی شکوے کرتے ہیں وہ جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں بھی اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے ان ربی لسمی اور دعا میرا رب دعا سنتا ہے لیکن اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے جو فرم بردار ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ ماں باپ کا فرم بردار ہو خدمت گزار ہو ان کی بات مانتا ہو ان کا دل خوش کرتا ہو کوئی بات کرے آدھی بات کرتا ہے ماں باپ بات پوری کر دیتے ہیں اور جو بچہ ضدی ہو ماں باپ کو ٹف ٹائم دیتا ہو وہ جتنا مرضی کہتا رہے مجھے یہ چاہیے باپ سنی انسنی کر دیتا ہے تو جس طرح بچے کی بات باپ سنی انسنی کر دیتا ہے نا فرمان بندے کی دعا اللہ تعالیٰ بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں پھر نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا من جاتے ہیں سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی مل جاتا ہے یہ گنا سے نیم سے دینا جانتا ہے وہ پرولدار نیم سے واپس لینا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو نیم سے دیتے ہیں جب وہ ان کی بے قدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیم سے محروم کر لیتے ہے اور ایک اس کی نشانی ادورے کام ابھی بچے کے رشتے تو بڑے آتے ہیں لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ واپس نہیں آتے بزنس مین کہتا ہے حضرت بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں یہ جو کاموں کا ادھورا ہو جانا یہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو واپس کر لیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پریشانیوں سے بچ جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سچی توبہ کریں توبہ کے فضائل کے اوپر تو آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے کہ توبہ کرنے کی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے لیکن توبہ کرنے والے بندے کو کچھ مسائل پیش آتے ہیں اس کی تفصیل عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتی آج کی مجلس میں ہم اس عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ توبہ کرنے والا بندہ کیسے توبہ کریں اور اس کو کیا کیا مسئلے پیش آتے ہیں سب سے پہلی بات کہ توبہ کرنے والا بندہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے برے دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اگر دوست وہی رہیں گے تو بندے کی توبہ پکی نہیں ہوگی پھر ٹوٹ جائے گی اس کی مثال یوں سمجھیں اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہے آپ وہیں پہ پائپ لگا کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ پاک صاف نہیں ہوگا ذرا پانی رکا گندا پانی پھر اس کے اوپر چڑھ جائے گا آپ اس کو گندی, گندی نالی سے نکالیں پھر ایک لوٹا پانی اس کے اوپر بہائیں گے نا تو وہ صاف پاک ہو جائے گا تو اسی طرح بندہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو برے دوستوں کی محفل کو چھوڑے امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے زیادہ برا مارے بد فارسی کا لفظ ہے مار کہتے ہیں سانپ کو مارے بد کہتے ہیں زہریلا سانپ وہ فرماتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا اس لیے سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے برا دوست انسان کو ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا پھر آگے امام غلط حمزے نے عجیب بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بات پڑھی تو میرے اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ برا دوست مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے تو مسلمان کلمہ کو شیطان سے برا کیسے ہو گیا شیطان سے برا تو نہیں ہو سکتا مگر آگے امام غزالی رحمتہ نے اس کی تفصیل لکھی وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے بندے کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے بسا بس ڈالتا ہے کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے خیال آنے کے باوجود گناہ نہ کرے شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو شیطان صرف گنا کا خیال انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کا ارتقاب کروا دیتا ہے تو برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے اور عجیب بات ہے کہ ہم برے دوستوں کو چھوڑنے کے روز وعدے کرتے ہیں اللہ سے ہم ایشا کے وطر میں اللہ کے سامنے کیا دعا پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ خلاؤ وہ نت اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا الگ الگ کر لیا اپنے آپ کو توڑ دیا ان سب لوگوں کو جو فاسق و فاجر ہیں مسجد میں ہاتھ باندھ کے نماز کے اندر اللہ سے روز وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کے انہی فاسق فاجر لوگوں سے دوستی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ان دوستوں کی دوستی چھوڑنی پڑے گی اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے دوسری بات کہ توبہ میں تاخیر خود ایک گناہ ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زنا کا ارتقاب کیا جب بیس سال کی عمر تھی اور آج پینتیس سال کی عمر میں اس نے ارادہ کیا توبہ کرنے کا تو یہ جو پندرہ سال تاخیر ہوئی یہ بھی گنا ہے اب اس کو ایک توبہ نہیں کرنی پڑے گی اس کو دو توبہ کرنی پڑے گی ایک ذنا سے توبہ اور ایک توبہ میں جو تاخیر کر دی ڈیلے کر دیا اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے اس توبہ میں تاخیر ہوئی میں اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہوں پھر اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرے وہ جی میں بس دوستوں کی محفل میں جاتا ہوں ان کی باتیں سنتا ہوں میں کرتا کچھ نہیں ہوں یہی نفس کا اعتماد بندے کو لے ڈوبتا ہے جس نے نفس پہ اعتماد کیا وہی گناہ کے ارتقاب میں پڑ گیا سینا ابو ری رضی اللہ تعالیٰ ہو پچہتر سال کی عمر تھی اور وہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ فرما پچہتر سال کی عمر میں اے اللہ مجھے زناح سے اور چوری سے محفوظ فرما تو کسی نے کہا کہ آپ نبی الاسلام کے صحابی ہیں اور بڑھاپے کی عمر اور پچہتر سال کی عمر میں آپ کی دعا کرتے ہیں کہ مجھے زناح اور چوری سے محفوظ فرما فرمانے لگے کئی والا نفسی و و حی جب تک شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس کے اوپر کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں مجھے اپنے نف سے بھروسہ نہیں کرنا یہ نفس فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھروسہ نہ کرے نفس کی طرف سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ دھوکہ دے گا اور گناہ کا ارتکاب کروائے گا پھر جو حرام اور ممنوع اشیاء ہیں ان کو تلف کر دے مثلا جوانی کے زمانے کے تصویریں سجائی ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ کھچوائی تھی دوستوں کے ساتھ کھچوائی تھی ان سب کو آگویں جلا دے ان کو رکھے نہ شراب کے برتن تھے تو ان کو توڑ دے کوئی بندہ اگر یہ لاجک پیش کرے وہ جی ان کو توڑنے کا کیا فائدہ ہم ان کو دھو لیتے ہیں اور اس میں ہم جس پیا کریں گے پانی پیا کریں گے شریعت کہتی ہے کہ تم پانی تو پی رہے ہو گے مگر اس گلاس میں پانی پیتے ہوئے تمہیں شراب کا خیال آ رہا ہوگا یاد آ رہی ہوگی جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشانی مٹا دو اس کو توڑ دو ختم کر دو تاکہ یاد ہی ختم ہو جائے پھر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے جیسے برے دوست انسان کے لیے گنا کا سبب بنتے ہیں نیک لوگ انسان کے لیے توبہ پر استقامت کا سبب بنتے ہیں پھر تائبین کے واقعات پڑھتا رہے جن لوگوں نے سب کی توبہ کی ان کے واقعات وقتاً فقتاً پڑھتا رہے تاکہ استقامت ملے ایک عورت تھی مدینہ طیبہ میں اس سے بڑا گناہ سر ہو گیا اس نے نبی علی سات اسلام کے سامنے آ کے اقرار کیا اے اللہ کے ابیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سر زد ہو گیا ہے نبی سامنے چہرے انور دوسری طرف کر لیا اس نے دوسری طرف آ کے پھر یہی کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انور تیسری طرف کر لیا اس نے پھر آ کے اس کا اقرار کیا پھر آپ علیہ وسلم نے چوتھی طرف رخ کر لیا اس نے چوتھی مرتبہ پھر اقرار کیا جب چار مرتبہ اپنی زبان سے وہ اقرار کر چکی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا اس نے کہا اہلا گبی وہم نہیں ہوا بلکہ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور میں بنا کر ارتقاب کر چکی ہوں اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے یہ پک ہے جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو نبی السلام نے فرمایا اچھا جاؤ جب بچے کی ولادت ہو تب میرے پاس آنا اب بچے کی ولادت میں تقریباً نو مہینے کا وقت لگتا ہے وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی اس کے پاس نو مہینے کا وقت تھا اگر وہ چاہتی تو وہ اپنا شہر بدل سکتی تھی کہیں دور چلی جاتی اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں تھی اس کو کوئی جیل میں بند نہیں کیا گیا تھا وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی مگر اس کو اطمینان نہیں تھا اس کے دل میں ایک غم تھا کہ میں گناہ تو کر بیٹھی اب میں اللہ کے سامنے پاک ہو کے جانا پسند کرتی ہوں ناپاک حالت میں نہیں جا سکتی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی یہ چند لمحوں کی خطا تھی لیکن مجھے پاک ہونا ہے اور اپنے اللہ کے پاس تب جانا ہے اس کے لیے یہ آٹھ نو مہینے کا وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا رات کو نیند نہیں آتی تھی تڑپتی تھی ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ گئی تو پھر پاک ہونے سے پہلے میں مر جاؤں گی اور اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں کیسے کھڑی ہوں گی اس کو قیامت کے دن کی ضلعت اور رسوائی سے خوف آتا تھا ڈر لگتا تھا مشکل سے اس نے یہ نو مہینے گزارے بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بچے کو لے کے پھر نبی اسام کی خدمت میں حاضر ہوئی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی بیٹا ہوا تھا اس کے یہاں نبی اسام نے فرمایا اس بچے کو دودھ پلانے والا کوئی ہے اس زمانے میں فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں عورتیں دودھ پلاتی تھیں تو کوئی عورت تھی نہیں جو دودھ پلائے نبی لسام نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ اب بچے کے دودھ پلانے کی عمر تقریبا دو سال ہوتی ہے اب اس کو مزید دو سال مل گئے تھے اگر یہ چاہتی تو کہیں اسکیپ کر سکتی تھی مگر دو سال اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور جب بچے نے دودھ چھوڑ کے روٹی کھانے شروع کر دی سالڈ کھانا شروع کر دیا تو یہ اپنے بچے کو لے کے پھر آئی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اب یہ روٹی کھا لیتا ہے اب اس کو دودھ کی متاجی نہیں رہی تو نبیل اسلام نے پھر صحابے کرام سے فرمایا اس عورت کے اوپر حد جاری کر دو چنانچہ اس عورت کو سنگسار کیا گیا جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو اس وقت اس کو ایک پتھر لگا اور خون کا چھینٹا ایک صحابی کے کپڑے پہ گرا تو اس صحابی نے کوئی نفرت کی بات کر دی کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنے قبیلے کو بدنام کر دیا خاندان کی عزت برباد بات کر دی کیسی یہ بدکار عورت تھی جب اس نے نفرت کی بات کہی تو نبی رسام نے فرمایا کہ تم اس کو ایسی بات نہ کہو لقت تابت تو اس عورت نے ایسی سچی کی کی ہے لو قدسمت بینہ سبعینہ من اہد المدینت وسعتم اگر اس عورت کے ثواب کو پورے مدینہ کے ستر گناگاروں میں تقسیم کر دیں اللہ ستر گناگاروں کو بھی معاف فرما دیں تو کچھ لوگ ایسے بھی توبہ کرتے ہیں کہ جن کے توبہ کا ثواب پورے پورے شہر کے گناگاروں کو بخشوا دیتا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے لقت تاب تو بتن لو قسمت بینا امتی اگر اس عورت کے توبہ کا سواب میری امت میں تقسیم کیا جاتا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیتے تو تائبین کے واقعات کو انسان پڑتا رہے تاکہ توبہ کے اوپر استقامت رہے اب توبہ کے دوران مختلف اشکال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں شیطان پہلا اشکال یہ ڈالتا ہے تیرے گناہ تو بہت زیادہ تو نے تو پندرہ سال کی عمر سے گناہ کا ارتقاب شروع کیا اب تیری عمر ہو گئی تیس سال تو پندرہ سال کے گناہ دن رات گنا تو نے اتنے گانے سنے تو اتنے فلمیں دیکھی تو نے اتنی غلط دوستیاں لگائیں تُو, تو بہت ہی بدکار انسان ہے تیرے اتنے گنا کیسے معاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن عید میں فرماتے ہیں یا عبادی اللہ دین اصرف علا ان فہم لا تخنت ہوں رحمت اللہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یا فردنو بجمیہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے عدیش قدسی سی ہے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اگر تیرے گنا ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں اگر تیرے گنا ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں تیرے گنا تھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے سو بندوں کو قتل کیا تھا اور وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑا تھا راستے میں اس کو موت آ گئی جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آئے کہ سو بندوں کا قاتل ہے جنت کے فرشتے لینے کے لیے آئے کہ توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے اب رو کون لے کے جائیں فرشتوں میں آپس میں بحث ہوئی معاملہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا یا اللہ اس بندے کو جنت لے کے جائیں یا جہنم لے کے جائیں جہنم والے فرشتے دلیل دیتے یہ سو بندوں کا قاتل ہے جہنم جانا چاہیے جنت والے فرشتے دلیل دیتے کہ توبہ کی سے چل پڑا ہے اس کو اب جنت جانا چاہیے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ تم اس کے فاصلے کی پیمائش کرو اگر گھر سے قریب تھا تو جہنم میں جائے گا اگر توبہ کے لیے جہاں جا رہا تھا اس سے قریب تھا تو یہ جنت میں جائے گا فرشتوں نے راستے کی پیمائش کی حدیث پاک میں ہے کہ گھر اور جہاں جانا تھا اس کے بالکل جو سینٹر پوائنٹ تھا اس بندے کو موت وہاں آئی تھی اور اس کی لاش اگلی طرف گری تھی جدھر توبہ کے لیے اس نے جانا تھا اتنا تھوڑا سا فاصلہ اس طرف کم ہو گیا تھا اس بنا پر اللہ نے سو بندوں کے قتل کا گنا معاف کر دیا اور اس کو جنتہ فرما دی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جی میں کمزور ہوں توبہ تو میں کرنا چاہتا ہوں مگر میرے دوست زبردستی مجھ سے گنا کروا دیتے ہیں بد کردار میرے اوپر چڑھائی کرتے ہیں وہ میرا دوست میرا پیچھا نہیں چھوڑتا میں نے کئی دفعہ گنا چھوڑنے کی کوشش کی ہے وہ پھر مجھ سے گناہ کرواتے ہیں تو بھائی جب بندے نے نیت کر لی ہو تو کوئی گناہ کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ایک صابت ہے حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ان کا واقعہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے پھر انہوں اسلام قبول کیا تو مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے کئی سالوں کے بعد ان کو اپنی تجارت کی غرض سے واپس مکہ مکرمہ آنا پڑا ایک گلی میں سے گزر رہے تھے اسی عورت نے ان کو دیکھ لیا اس نے کہا کہ مرشید بہت عرصہ ہوا تو سے ملاقات نہیں ہوئی آئی مس یو آئی لو یو جو گانے گاتی ہیں عورتیں اس نے وہی گانے شروع کر دی اور یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے خامد جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا ہے تجارتی سفر پہ گھر نہیں ہے تم اپنا کام کر کے میرے گھر آ جانا میں اور تم مل کے اپنا وقت گزاریں گے حضرت مرصلہ نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا اس نے کہا مرس تم وہی ہونا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے جو میری منتیں کرتے تھے کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں ایک موقع دے دیں میری بات مان لیں ایک وقت تھا تو میری منتیں کرتے تھے آج میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو ان کا وہ وقت اور تھا آج وقت اور ہے عورت نے محسوس کیا کہ اس آدمی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں وہ چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا اس نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے مرصط لانوں نے جواب دیا ان آنکھوں نے اب ایک ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑ سکتی عورت چونکہ ان کے ساتھ فری تھی پہلے کئی مرتبہ میل ملاپ کر چکی تھی تو عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں اور ان کو نرم کروں ان کا دل گنا کی طرف مائل کروں تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مرشلہ نے فرمایا کہ خبردار اگر تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی میں اپنی تلوار سے تمہارے سر کو قلم کر دوں گا اس عورت نے جب سنا کہ یہ بندہ تو بہت ہی غصے میں بات کر رہا ہے گھبرا گئی اور چلی گئی اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی تو جب ایک بندے نے گناہ نہیں کرنا تو کوئی دوسرا زبردستی کیسے کروا سکتے ہے آپ سختی سے بات کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما کبھی کبھی شیطان سین میں یہ خیال ڈالتا ہے جی میں نے گناہ کو تو چھوڑ دیا لیکن جو پرانی یاداشتیں ہیں نا میمریز ہیں وہ یادیں عذاب بن گئی ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب واقعی بات سچی ہے یہ پرانی یادیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع کریں سچی توبہ کریں سچی توبہ کی یہ پہچان کہ اللہ ذہن سے ان یادوں کو نکال ہی دیتے ہیں جیسے میسیجز ہوں سیل فون میں ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں ایسے جب سچی توبہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے پرانی یادوں کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں قیمت مرتبہ ذہن میں خیال آتا ہے کیا گناہوں کا اعتراف ضروری ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا حدیث مبارکہ میں نبی رساؤ نے فرمایا ابو اب سمبھی الہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے جی میں توبہ تو کر لیتا ہوں لیکن میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گا بھائی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا سکتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معاملہ چھوڑیں کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی ہے اب آپ مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے گا توبہ میں دیر نہ کریں توبہ میں تاخیر نہ کریں عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ فرماتے ہیں اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے بعض نوجوان مسئلہ پوچھتے ہیں اور جی میں نے توبہ تو کی پھر گناہ کر بیٹھا تو کیا پرانی توبہ بھی ختم ہو گئی نہیں پرانی توبہ جب قبول ہو گئی تو وہ ہو چکی اب اگر گنا ہو گیا تو اب پھر توبہ کرنے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اس کی مثال یوں سمجھیں آپ کے سیل فون میں دس میسج تھے آپ نے سب کو ڈلیٹ کر دیا اس کے بعد پھر کوئی میسج آ گیا تو اگر پھر کوئی میسج آ گیا تو وہ دس واپس نہیں آ جاتے وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے اسی طرح جب پہلی توبہ کی تھی اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا اب اگر دوبارہ گنا ہو گیا تو وہ پرانے گنا واپس نہیں آ جاتے وہ تو معاف ہو چکے اب جو نیا گنا ہوا ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے کئی مرتبہ بندہ سوچتا ہے کہ ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسرے گنا سے توبہ ہو سکتی ہے جی ہاں ایک بندہ سود پہ کاروبار کر رہا ہے یہ بھی گنا ہے زنا کا ارتقاب بھی کرتا ہے یہ بھی گنا ہے اب وہ کہتا ہے جی میں زناح سے تو توبہ کرتا ہوں ابھی سود والا کام چھوڑ نہیں سکتا شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم زناح سے توبہ کر لو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں سود کے گنا سے بھی توبہ تا فرما دے ایک عورت بد کردار ہے بے نمازی بھی ہے اب وہ کہتی ہے جی کہ میں بس نماز شروع کر سکتی ہوں بھئی آپ نماز شروع کرو نماز کی برکت سے اللہ دوسرے گنا سے بھی توبہ کی توفیق آ فرما دیں گے کئی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو بہت لوگوں کی غیبت کی بھائی جن لوگوں کی غیبت کی ان سے معافی مانگے اور معافی مانگتے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا تفصیل بتائیں گے تو پہلے لڑائی چھوٹی تھی اب بڑی لڑائی ہو جائے گی انکتا ہو جائے گا تعلق کا بس اتنا کہیں جی آپ کے میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں تو مجھ سے کوتاحی ہوئی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں تو دوسرا بندہ جلدی معاف کر دیتا ہے خامد بیوی سے معافی مانگ لے بیوی خامد سے مانگے دوست دوست سے مانگے رشتے دار سے مانگے پڑوسی سے مانگے یہ معافی مانگنی ضروری ہے حقوق العباد میں سے ہے غیبت معافی نہیں مانگیں گے تو جان نہیں چھٹے گی ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے جنازے پہ اعلان ہوتا ہے بھائی اگر کسی کا حق آتا ہو میت کے اوپر تو اللہ کے لیے معاف کر دیں وہ یہ بتائیں کہ جن کے حق آتے تھے جن کے دل اس بندے نے دکھائے کیا وہ اس کے جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے وہ کیوں جنازہ پڑھنے آئیں گے بھی جو اس کے دشمن تھے یا اس کا دل دکھایا تھا ان کا تو جنازے کے اوپر اس اعلان کا فائدہ نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود معافیاں مانگے اور اس میں آر محسوس نہ کریں دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے آخرت میں معافی مانگنا بہت مشکل کام کوئی معاف نہیں کرے گا ہمارے ایک رشتے دار تھے بوڑھے میاں تھے ان کی عجیب عادت تھی جب بھی کسی کو ملتے الوداع ہوتے ہوئے کہتے میں کمزور ہوں آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں میں نے ان میں کوتاہی کی ہے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اتنی آجری سے بات کرتے تھے کہ دوسرا بندہ مسکرا پڑتا تھا ان کی بات سن کے شریعت کہتی ہے اگر دوسرے بندے نے کہہ دیا معاف کیا تو بھی گنا معاف ہو گیا اور اگر بات سن کے دوسرا بندہ مسکرا دیا تو بھی گناہ معاف ہو گیا تو دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو ایک بندے کو قتل کیا تھا میں کیا کروں بھائی دیکھو قتل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا ایک بندہ اپنے گھر سے گاڑی پہ نکلا ہے دفتر جانے کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا پھر بندہ فوت ہو گیا اب یہ اپنے گھر سے بندہ مارنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا اس کو قتل خطا کہیں گے یہ غلطی سے ہو گیا تو جو قتل خطا ہوتا ہے سدا کرنی پڑتی ہے ایک خاص رقم ہوتی ہے وہ دے دو تو برا گناہ معاف ہو گیا ایک ہوتا ہے قتل عمد ارادے سے قتل کرنا اس کا قصاص دینا پڑتا ہے وہ بورا سا جو چاہے مانگے ان کو دینا پڑتا ہے تو قتل میں تین حق حقوق ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حق بندوں کا وہ کا ان کو دیت ادا کرنی چاہیے یا قصاص دینا چاہیے دوسرا حق ہوتا ہے اللہ کا بندے کو ہم نے قتل کیا تو اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور تیسرا حق ہوتا ہے اس بندے کا جو قتل ہوا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے جو بندہ یہ تین کام کرے گا اللہ تعالی قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا ایک بندے نے چوری کی وہ کہتے ہیں جی اب میں کیا کروں اللہ سے تو معافی مانگ چکا بھئی اللہ سے معافی مانگنا ہی کافی نہیں ہے ان بندوں کا پیسہ واپس بھی لوٹانا پڑے گا جن کی آپ نے چوری کی تھی وہ جی میں پیسہ کیسے واپس کروں ان کو تو پتہ چل جائے گا شریعت کہتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں کسی بھی طریقے سے ان کے پاس پیسہ پہنچ جائے تو چوری معاف ہو جائے گی اگر کسی نے یتیموں کے مال سے تجارت کی تو وہ کیا کرے وہ جو راسل مال ہے وہ ان یتیموں کو واپس کرنا پڑے گا اگر کسی بندے نے شراب پی اب توبہ کرتا ہے تو ایک تو اللہ کے سامنے نادم ہو شرمندہ ہو شراب پینے پر اور اس کی مقافات کے لیے پانی کا انتظام کرے غریب لوگوں کے لیے جہاں نل کے نہیں وہاں نلکے لگائے جہاں کنواں نہیں کنواں کھدوائے کہیں پہ ٹھنڈے پانی کی سبل لگائے تاکہ لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں جیسا گنا تھا ویسا ہی نیک کام کرے تاکہ اس کی مقافات ہو جائے حرام کمائی یا حرام چیزوں سے جو پیسہ کمایا تھا اس کو اللہ کے راستے میں دے دے مگر نیکی کی امید نہ رکھے بلکہ یہ سوچے کہ بس میں سزا سے بچ جاؤں گا کیونکہ بدکاری سے کمایا ہوا پیسہ اس پر نیکی نہیں ملتی اس کے دینے پر ہم سزا سے بچ جائیں تو یہی کافی ہے ایک ہے توبہ کا طریقہ کیا ہے سینا صدیقی کونا فرماتے ہیں نبی شام نے شاد فرمایا مامن رجلن یز نب اگر کوئی بندہ گناہ کا ارتقاب کر بیٹھتا ہے سم یقوم پھر وہ توبہ کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے فیط اور وہ ودو کرے سمعی و خلی پھر دو رکت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے سلاط توبہ کی نیت سے سمئی پھر اللہ غفر اللہ پھر وہ اگر اللہ کے سامنے استفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ اشاء کے بعد ہم دو رکت توبہ کے پڑھنے کا معمولی بنا لیں عشا کی نماز ختم ہوئی یا اللہ آج کے دن میں جو گناہ ہوئے یا آج کے دن تک جو گناہ ہوئے میں سب سے توبہ کرتا ہوں ہر رات میں دو رکت رات و توبہ پڑھے تاکہ ہمارے نام اعمال سے گناہ ختم کر دیے جائیں اس میں ایک اہم چیز ہے اس کو کہتے ہیں گناہ سے جو توبہ کرنی ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی ہے وہاں بن منبر احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے نوجوان کا توجہ کے ساتھ سنیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو بدکاری کا ارتقاب کرتا تھا اور بستی والے اس سے بڑے تنگ تھے حتیٰ کہ بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا اب اگر یہ پھر گناہ کرے گا نا یہ تو ہم اس کو بستی سے نکال دیں گے یہاں یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے انہوں نے اس کے والدین کو بھی کہا اس کے رشتہ داروں کو بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اگر یہ باز نہیں آتا ہم نے بھی سمجھایا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کریں اس کے ساتھ جو کرتے ہیں تو بستی والوں نے فیصلہ کر لیا اگر اس نے پھر گنا کیا تو ہم اس کو مار پیٹ بھی کریں گے اور شہر سے باہر نکال دیں گے وہ نوجوان کچھ عرصہ تو گناہوں سے بچا رہا پھر کر بیٹھا عادت تھی اب جب اس نے گنا کیا نا تو بستی والوں نے پکڑ کے اس کو پہلے تو خوب اس کی ٹھکائی تھی مارا پیٹا زلیل کیا رسوا کیا شرمندہ کیا اور بل آخر اس کو دھکا دے کے شہر سے باہر نکال دیا بستی کے گرد چار دیواری تھی چھوٹی بستیوں کے گرد حفاظت کے لیے چار دیواری بنی ہوتی تھی اب چار دیواری کا جو دروازہ تھا نا اس کے سامنے درختوں کا ایک جڈ تھا یہ نوجوان بہت پریشان حال تھا نادم تھا غمزدہ تھا یہ وہاں جا کے درختوں کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور دو تین دن اس نے وہاں گزارے لگتا ایسے ہے کہ اس کو بخار ہو گیا اور اوپر سے سردی تھی نہ دوائی تھی نہ موسم سے بچاؤ کی کوئی چیز تھی تو اس کی بیماری ذرا بڑھ گئی حتیٰ کہ حدیث, حدیث پاک میں ہیں فاخرجوہ میں بہین ہم لے لوگوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا تھا فضارت الم فِي خَرْبَةٍ فی بَابِ اللہ بابل اس ویرانے میں بستی کے دروازے کے سامنے اس بندے کو موت آ گئی جب اس کو موت آ گئی تو اوہ اللہ تعالی الا موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے علیہ اسلام کو وہی نازل فرمائی اے میرے پیارے پیغمبر اسلام ان ولیم ان اولیائی حضرہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے فہذر ہو و غسل ہو آپ جائیں اس کو غسل دیں اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑیں وہ کل من قصر ہو اور اعلان کروا دیں کہ جس بندے کے گنا بہت زیادہ ہیں وہ آئے یا حضر و جناز وہ آ کے میرے اس ولی کا جنازہ پڑے گا تو جنازہ پڑنے پر پڑنے والوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے وہ مل ہو لکرم مسوا ہو اس کو دفن کیجئے تاکہ میں اپنے ولی کی عزت افزائی کروں فنادہ موسافی بنی اسرائیل مصالح اسلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا بھئی اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے جو جنازہ پڑے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے فکاسر اناس لوگوں کا بڑا کثیر اجتماع ہو گیا اس کا جنازہ پڑنے کے لیے فلما ہضر آرف جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو پہچانا فقالو کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی حاضہ الفاصق یہ تو وہی فاسق بندہ ہے اللہ جی اخرج ناہو جس کو ہم نے اپنی بستی سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے نکال دیا تھا پتا عجب اب مسا مالب اسلام بھی بڑے تعجب ہوئے کہ ہاں وہی آئی ہے کہ ولیوں میں سے ولی کی وفات ہو گئی اور یہ تو وہی بد کردار ہے جس کو ہم اپنی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ وہی نادل فرمائی صدق وم شہدائی اے میرے پیارے علیہ اسلام یہ لوگ سچ کہتے ہیں بندہ تو یہ وہی ہے مگر ہوا یہ کہ ان حضرت الوفات فی حاضری خربتی جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر موت آئی نظر یمنتم و یسرتن اس بندے نے اپنے دائیں نظر ڈالی اپنے بائیں نظر ڈالی فلم یرا حمیم ولا قریبا اس کو نہ کوئی دوست نظر آیا نہ کوئی قریبی نظر آیا یہ تنے تنہا تھا اکیلا تھا اب اس اکیلے پن کی وجہ سے لا نفس ہوں غریب وحید اس نے اپنے نفس کو اکیلا پایا زلیل پایا کہ اب میرا کوئی حال پوچھنے والا نہیں میں اکیلا ہوں فرفہ بسر ہوں اس پریشانی کے حال میں اس بندے نے پھر آنکھیں میری طرف آسمان کی طرف لگائیں اور کہا الہی اے میرے اللہ اب میں نے ای باد تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں غریب و من بلاد میں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہوں لو علم تو انا عذابی یزید و فی ملکی کا اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اللہ میں آپ سے عذاب کی چالنے کی بات نہ کرتا مجھے پتہ ہے کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی اور اے اللہ لئی سلی مل جاؤ ولا اللہ انتا میری کوئی امیدگاہ اور میری کوئی جائے پنا آپ کے سوا ہے ہی نہیں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اور اے اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ نادر کیا ہے انی ان الغفور الرحیم میں بڑا غفور ہوں اور بڑا رحیم ہوں اب جب اس بندے نے یوں کر کے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا موسا اے موسل اسلام افقان یاتون بی اندہ ہُ وہ وہ غریب الحاد کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ وہ بندہ اتنا پریشان حال مجھے پکار رہا ہے اور مجھ سے میری رحمت کا سوال کر رہا ہے میں اس بندے کی دعا کو رد کر دیتا بتا در رہا اور میرے سامنے اتنا گڑ کے وہ رو رہا تھا وہ عزتی اے مسل اسلام میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو سالی فل مزن ابن اہل عرد جمی لباحب تو ہی اگر اس حال میں وہ پوری دنیا کے گناگاروں کی بخش کا مجھ سے سوال کرتا میں اللہ ساری دنیا کے گناگاروں کو معاف کر دیتا اے میرے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں آپ کتنے کریم ہیں ایک ایسا بدکار آدمی جس کو لوگ بستی میں رہنے نہیں دیتے وہ آخری وقت میں آپ کو پکارتا ہے آپ کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہے آپ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں اور اس کو آپ اپنے اولیا میں شامل فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں یا انا اناقاہ غریب اے موسا میں پردیسی کا غار ٹھکانا ہوتا ہوں اور وہ حبیبہ طبیب ہوں وہ ہوں،, ہوں اور جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں اور جس سے رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا رحم خانے والا میں ہوتا ہوں اے اللہ جب آپ اتنے رحیم ہیں اور اتنے قریم ہیں ہم آپ کے گناہ بندے ہیں اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور اے اللہ ہم پر اتنے کمزور ہے ہم سے دنیا کے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ قیامت کے دن جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی اللہ دو کلو کا وزن تو ہم اٹھا نہیں سکتے قیامت کے دن پہاڑوں برابر یہ گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے اللہ دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی جلت ہم برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذت ہم کیسے برداشت کریں گے اور اے اللہ قیامت کے دن کو آپ کے محبوب صلی وسلم کے سامنے ہوں گے ان کے سامنے کی ذت ہم کیسے برداشت کریں گے اے اللہ آج اس مجمے کے اوپر رحم کی نظر فرما دیجئے اور اٹھنے سے پہلے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے فارسی کا شعر ہے اس پر مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تبلی جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس شعر کی وجہ سے اللہ نے علامہ اقبال کی مغفرت فرما دی عجیب شعر ہے علامہ اقبال نے لکھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں تیرا ایک فقیر بندہ ہوں روز محشر عزر من اے اللہ قیامت کے دن میرے ازروں کو قبول کر لیجئے گا گر تمیر بینی حساب نہ گزیر اور اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں آپ نے میرا حساب ضرور لینا ہے النگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر اللہ پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجل لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر طالی قیامت کے دن ہمیں یہ چوائس دیں میرے بندے یا تو میں تمہارا نام اعمال سب کے سامنے کھول دیتا ہوں یا پھر خود ہی جہنم چلے جاؤ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم خود ہی جہنم چلے جانا پسند کریں گے اللہ ہمارا نام اعمال سامنے نہ کھولنا کسی کے اگر ماں کو کہا گیا کہ ہم تیرا نام امال تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں یا پھر تو خود جہنم میں چلی جا ماں جہنم جانا پسند کرے گی اللہ اولاد کے سامنے نام امال نہ کھول دینا اگر بیٹی کو کہیں گے تیرے باپ کے سامنے نام اعمال کھولتے ہیں یا پھر جہنم چلی جا وہ کہے گی اللہ میرے باپ کے سامنے میرے کرتوت نہ کھولنا میں خود ہی جہنم میں چھلانگ لگا دیتی ہوں امال تو ہمارے ایسے ہیں ہم اللہ سے اس کی رحمت کا کیوں نہ سوال کریں اللہ ہماری زندگی میں ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہزگاری کی زندگی عطا فرمائیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے مرد بھی پڑھیں اور دور بیٹھی اگر خواتین بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی توہ کے کلمات پڑھیں تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت بلّاہ و ملا ہی و کتب ہی و ہی یومل الاخر والقدر خہے ہی من اللهہ تعال والبعث بعد الموت آمن تو باللی کمہ ہوا و اسمائ ہی وصففاتی ہی اقرارم باللسان لسانی بالقلب تصدیقم بالقل اشد اللہ الح اللہ و ان محمدن عبد ہُو استغفر رسول استغر اللہ ربی منکل و اطوب علیح و یا ارحمر ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو ہم باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی منک الظم و اتوب و دوسرا ہے سو مرتبہ شریف پڑھنا اللہ صلی سیدنا محمد ولا آل سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک پارا پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے پندرہ بیس منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے آپ اس کو کریں اور پھر اس کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تکڑی گھت کے تو نمہ ہی سیدھا ڈھے اے باں بھرے تکڑی گھت کے تو نم ڈے اب ڈر آیا دیج چاہے کھوٹے چاہے کھرے در آن دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے عنوان فریدہ پلے اے ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائنوں کی میں چارے لڑ میرے چکڑا لی تھڑے میں کہڑا مل مل دھواں سابن تھوڑا تے ری تے میں بہ پتنا توا گلام فریدہ کوئی بس نہ چلتا ہنجو دار پرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا تقتلنا به محفو عنا ضغف لنا وارحمنا أنت مولهنا فانسرنا على القوم الكافرين اے کریم پروردگار ہم تیرے آج ضم بندے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے آئیبوں کی پرداپوشی فرما اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما اے کریم پروردگار ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تیرے لیے تو بچانا آسان ہے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے کریم آکا ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے گھریں گے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اللہ ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما کریم آکار ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اللہ اپنی پسند کے مطابق خود ہی بنا دیجئے کریم پروردگار گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اللہ چھٹکارا آتا فرما دیجئے اللہ چھٹکارا آتا فرما دیجئے دیجیے اللہ گناہ کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے متحرک زبانوں کو ساکد کر دیجیے بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے اللہ بڑھنے والی ہاتھوں کو روک لیجیے ایک اریب پرور نفس اور شیطان ہمیں جہنم کی طرف دکیل میں مصروف ہے ہمیں بچا لیجئے اللہ ہمیں بچا لیجئے ایک کریم پر نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ جس طرح ت نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ ہم شیطان کے تسلط سے بچا لیجئے ایک کریم پر تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پر وردیگار تیرے رحیمی کا واسطہ اے جو پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ تو سخی ذات ہے سجتی ہے سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے خالی جھولیاں بھر دیجیے اٹھی ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے کریم پروردگار اے ہمارے رحیم پر اے ہمارے حنان و مننان پر اے ہمارے پیارے پروردگار اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں تیرا در اب بھی کھلا ہے تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اللہ سب سے راضی ہو جا کریم سب سے راضی ہو جا میرے اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تو تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ اگر تو نے ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا وہ کہے گا اچھا ہو گیا اتنے دیر تک بیٹھے بھی رہے اور ملا بھی کچھ نہیں اے اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے شیطان کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما اللہ اگر ہمیں معاف کر دیا شیطان ذلیل ہو جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ معاف کر دیجئے شیطان کو زلیل کر دیجیے ہماری بگڑی بنا دیجئے بگڑی بنا دیجئے اے اللہ کوئی تجھ سے کار مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے کوٹیاں مانگتا ہوگا ہم تجھ سے تیری رضا کی طلبگار ہیں اللہ تو راضی ہو جا اللہ تم سے راضی ہو جا اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے اب تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ اب تو, تو مان جا اللہ مان جا کریم اللہ مان جا اے رحیم اللہ مان جا اے پر منان پروردگار مان جا اللہ ہم مانتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں معافی کی طلبگار ہیں اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے آئندہ کے لیے گناہوں سے بچا لیجیے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ اسباب کسی ستاروں سے زیادہ ہے زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں لیکن اللہ ہمارے گناہ تیرے رحم و کرم کی سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں اللہ رحم و کرم کو دیکھ لیجیے رحم و کرم کا مظاہرہ فرما دیجیے ہمارے گناہ ہم کو معاف کر دیجیے کریم اللہ خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء تم سب فقیر ہو پھر نے یہ بھی فرمایا ہے فکرا سب کی فکیروں کا حق ہے اللہ جب ہم سب فقیر ہیں اور سب کے فقیروں کا حق ہے اللہ پھر ہمیں اپنا حق عطا کر دیجیے عطا کر دیجیے کریم اے اللہ! اے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو انچی سدا لگاتے ہیں ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے گداگر جمع ہو چکے ہیں بکھاری جمع ہو چکے ہیں اللہ رحمت ان کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ رحمتوں کی سب کے فرما دیجیے میرے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں دنیا والے بھی بےدوں کا لحاظ کرتے ہیں بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں اللہ یہ مائیں بہن بیٹیاں بھی تجھے منانے کے لیے آئی ہیں اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجیے اللہ تو بھی لحاظ فرما ما دیجیے میرے اللہ ماں تو ماں ہوتی ہے جس کی بھی ہوتی ہے قابل احترام ہوتی ہے اللہ مائیں بھی آ چکی ہے اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما اللہ تو ان سے راضی ہو جا ان کی تو فیل ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم مانتے ہیں بنا گات سے آکار صحیح مجبع کے اندر کتنے اچھے حضرات موجود ہیں اللہ کل میں پڑھتے پڑھتے بال سفید کر چکے ہیں تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے اللہ ہم تجھے سفید بالوں کو واسطہ دیتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے کریم اللہ معاف کر دیجیے. اے کریم اللہ ناراضگی ختم کر دیجیے قریب پروردگار جتنی بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ گاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے حافظ پر ڈالی تھی وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کی نشے میں مست تھے تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ جب تو تعلیم پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اللہ اب شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی تیری محبت کی تلاش میں دردر در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹھپکا دیجئے ہمیں اپنا بنا دیجئے اپنا بنا دیجئے کریم اللہ اپنا بنا دیجئے رحیم اللہ اپنا بنا دیجئے اللہ ہم اس اندھیری رات میں کس کا دروازہ کٹکھٹائے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تیرے در پہ آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹھا۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹھا۔ کریم پروردگار جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں یا دور بیٹھے دواؤں پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں سم کنہیں تمنا کو پورا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کو کار بنا ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا اللہ جوان اولاد جو بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے بوڑھے والدین کے سامنے ہکڑتی ہے والدین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم تجھے ان آنسو کا واسطہ دیتے ہیں ان کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پیر دیجیے والدین کا مان بردار بنا دیجیے والدین کا تابار بنا دیجیے اللہ جن کے گھروں میں بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما شفا کا ملاجنصب فرما اللہ جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں بے سکونی ہے اے اللہ جب بندے کو گھر میں سکون نہ ملے سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سکون عطا فرما پریشانیوں کو ختم فرما اللہ مشکلات کو حل فرما گھر کے افراد کے درمیان نسب محبت پیدا فرما نفرتوں کو ختم فرما جن کے والدین اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے عالی ترین نصیب فرما. جن کے مالی تنگی ہے مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظام مہیا فرما اللہ سر پہ قرضہ چڑھ رہا ہوتا ہے ادائیگی کی, کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی رات ان کو نیند اٹھ جاتی ہے دن کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے اللہ باعزت لوگ دوسروں کے سامنے زلیل ہو جاتے ہیں. اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے سب کو حلال و فراخ عزق فرما. اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے بچے کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی وہ کس کو دل کی دھپڑی سنائے وہ کس کے سامنے آن صبح ہیں؟ اے بے کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے کے سہارا بننے والے اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار تمام حضرات اور خواتین کی تمام تمناؤں کو پورا فرما میرے اللہ کتنے لوگوں کا بچنا ہے کسی ایک بندے کی اٹھی ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ چکے ہوں گے اللہ اللہ اس ایک بندے کے ہاتھوں کے توفیل ہم سب کے گنا کر دیجیے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اللہ اس وقت پوری امت مسلمہ پر برا وقت آ چکا ہے مسلمان پریشان ہیں ہمارے بہت مسلمان بھائی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کے در, در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں میرے اللہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ ان لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کہاں چلے جائیں ہم مانتے ہیں غلطیاں ہماری اپنی ہیں. غلطیاں امت کی ہیں. لیکن اللہ امت بھی تو تیرے محبوب کی ہے امت کی کمی پتا کو نہ دیکھ گنبتی خزرا کو دیکھ لیجیے اللہ ان سلفوں کو دیکھ لیجیے جن کو تو نے وہ فرمایا ہے ان رساروں کو دیکھ لیجیے جن کو تو نے وہ فرمایا ہے محبوب کی امت کے حال پر رحم فرما دیجئے جو جو مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہیں ان کا تو ہی مل جاؤ بن جا تو ہی ان کا ٹھکانہ بن جا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جہاں جہاں مسلمان اغیار کے خلاف برسارے پیکار ہیں ان کی مدد فرما اپنی نصرت نازل فرما اللہ اپنی نصرت نازل فرما اللہ وہ فرشتے جو نے بدر کے میدان میں اپنے محبوب کی مدد کے لیے تھے اللہ وہ فرشتے آج بھی تیرا ہی حکم مانتے ہیں ان فرشتوں کو اشارہ کر دیجیے میرے اللہ وہ لہریں وہ بہری لہریں جنہوں نے فرعون کو غر کیا تھا وہ بہری لہریں آج بھی تیرے حکم کی منتظر ہیں ان کو اشارہ کر دیجیے ان کے بحری بیڑوں کو غر کر دیجیے کریم پروردگار ہمارے اس پیاری ملک کی حفاظت فرما یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے بحرانوں سے چھٹکار آتا فرما. اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل فرما قحت کو فراوانی میں تبدیل فرما اس ملک کو اسلام کا قلا بنا اللہ جو لوگ جس طرز پہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سب کی مدد فرما سب کی خدمات کو سر قبولیت نصیب فرما رکاوٹوں کو دفع دور فرما جن عظیم مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما ہمارے جن احباب نے محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے جن کے لیے اللہ کوششیں ہی کی ہیں کریم پروردگار ان کی بھاگ دوڑ کو قبول و منظور فرما ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نصیب فرما تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما